اور شری صدیق قطع الما حضرت والا می صاحب رحمت اللہ علیہ کے شام اس پر کو میں فلموں گی سنی میں نے مضبوط سے دفلت کی بات ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے مطالب فیس میں حضرت نے مداح فرمائی ہے اور نصیب کی باتیں کیسی کیسی ن ہے کیسی ن جوک کرے جل بنو میں شرابت کی بات یہ کیسی شرافت ہے کیسی ن کرے جل میں شرافت کی باتیں جت کے مانے ایسے لوگوں میں رہنا یعنی جب لوگوں میں رہتے ہیں تو بہت ہی باقی کی باتیں کرتے ہیں جی کیسی شرابک جی کیسی شرابکے میں شرابک کی باتیں مگر جاتے فلونی مگر جاتے ہیں فلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے جلت کی باتیں مگر جاتے ہیں فلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے جلت کی باتیں یعنی <متصفيق> <متصفيق> آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تو بہت پاکیزگی کی باتیں کرتے ہیں اور جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو چھپ چھپ کے عصینوں کو بھی دیکھتے ہیں اور دیگر گناہ کے کام بھی کرتے ہیں اور ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں خودکستیاں بھی کرتے ہیں جو کہ سب حرام ہے ہمارے عبداللہ صاحب ہیں حضرت والا کے بہت ہی محبت حضرت حضت والا فرماتے تھے ان سے صاحب بھی بہت محبت فرماتے تھے تو یہ اشعار ان کو بہت پسند تھی تو ان کو سنا دیتے تو لوگ ان کو نیدان چکرانے کے لیے جلبتوں کو گزرنے جلبتوں جلوت جلوت نہیں ہے جلوتوں ہیں تو وہ جلوتوں پڑھ دیتے اس کو حالانکہ سمجھتے نہیں گئے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں مگر پھر بعد میں سمجھ بھی گئے کہ پھر کی غلط کو خوش کرنے کے لیے غلط کرتے تھے اس سے جلوتوں پڑھتے تھے اس کو خلوتوں پڑھتے تھے پڑ اور دوست بھی تھے ایک شراکت تھا وہ ساتھی لے روپ کیسی شرابک نے کیسی نہ جابق یہ کیسی شرابک نے کیسی نہ جابق میں شرابک کی باتیں مگر جاتے ہیں بلبتوں میں جب مگر جاتے ہنسی سے کرتے ذلت کی باتیں ہنسی سے کرتے ذلت کی بات ذنا کرو کاشت تو رامو کا واشکار بھی مروم جس کو اگا پریلے نظر سے جو لانت ہو کی نظر سے جو کو کا کمال ہے کہ تینوں جو نصیحتیں حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کما کے یہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اگر جو آنکھوں کی خیانت کا نام دیں کہ یہ گناہ گناہ ہے اور گناہ قبیلہ ہے اور نگاہ خراب کرنے والا نامحرموں کو دیکھنے والا نامحرم چاہے بازار کی عورتیں ہوں چاہے گھروں کے اندر جو غیر محرم رشتہ دار ہیں وہ ان کو دیکھنے والا خدا کا فاطق یعنی خدا کا جو ہے گناہ کار ہوگا نافرمان ہوگا خدا کا تو فرمایا کہ زناکار آنکھوں کا جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بخاری شریف میں ہے ذنعی انداز کہ آنکھوں, کی آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی تو یہ حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ایسے ہی فاسٹ خدا کا یعنی اللہ کا نافرمان کیسے ہو گیا کہ پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اردو میں نبس والی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ممین سے کہ اپنی بار نگاہوں کی حفاظت کریں تو جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا تو دو چیزیں یا گئی کہ نبی نے ہے ملوم جس کو پکارا ران اللہ ناظر وال منظور ہے مشکا شریف حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وجلح نے اس شخص کے لیے جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا نہ محرموں سے نگاہ کو نہیں بچاتا چاہے وہ حسین ہو چاہے غیر حسین ہو اس کے لیے کیا, کیا فرمایا لانا منظور ہے اللہ نے رسول کی نے بدوا کی ہے لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدوا کی ہے نگاہ نگاہ خراب کرنے والے کے لیے تو عربت میں دیکھیے ایک مصرے کے اندر تینوں نصیحتیں حضبالہ <سؤال> کی ایک ہی مسئرے پر ہوتی کہ وہ جو آپ کی حفاظت نہیں کرے گا وہ اللہ کا ناپرمان بھی ہوگا آنکھوں کا ذمہ کار بھی ہوگا اور نبی نے جو ہے مرحون اس کو پکا ہے اللہ کی لانت ہو اس کے اوپر تو فرما رہے ہیں کہ جو یہ نظر کے ذریعے جو اللہ کی لانت خریدے وہ اللہ کا بنی کیسے ہو سکتا ہے چین سے کیسے رہ سکتا ہے پریشانی رہے گا غربت جو ہے اس کے دل پر ہتھوڑے پڑھتے رہتے ہیں تو لال کشیر ہے ہتھوڑے دل پہ ہیں مغدے دماغ نے کھوٹے بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے سوا بے چینی کے اور پریشانی کے اس سے کچھ ہاتھ نہیں آتا کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے آنکھوں پر زنا کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے پود تو پودی لے جس کو کارا ندی نے ملو مجھ کو کارا پریلے نظر سے جو جانت کی نظر سے جو کر رہا ہے لاس کی دیکھو ساری جگہ صاحب سے بس بھی کر رہے ہیں نا اور لفظ بالکل تجویز کے متاثر کوشش ہوتی ہر جگہ دعا کر رہا ہوں تو اشار پڑ ہوں تو خالی صاحب نے سکھایا کہ تا کے اندر ہاک کی بات نہیں چاہتی اس لیے میں آپ بھی ایک دم فل اسٹاپ رکھے الحمد للہ نہیں چھوٹ اگر نہیں رکھ سر دیکھو کیسا اگر گنا نہیں کھل رہے تو فکر مت کرو مایوس مت کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر ایک مسنت سر اللہ کے دربار میں رکھو تھوڑا سا لو اگر رونے والی شکل رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل میں کام بن جائے گا دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کا پیار ملتا ہے کیسے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو آتے چوٹل اگر نام کی تو رکھتے شرکنا چوٹتے رکی جی کے میں بھوبنے بار گاہے سمجھ میں ندا کے گیاتو ندات کی باتیں میں محبوب ہے گاہے سمجھ میں میں ندام گے آپ کی باتیں دنیا میں کسی آدمی کا قصور ہو جائے گا ان سے اور ہم اس سے معافی مانگ لیں تو بہت ثقافت کا اظہار کرے گا بڑا کریم ہوگا بڑی محبت دکھائے گا کہے گا اچھا بھائی ہم نے تمہیں معاف کر دیا لیکن وہ دل میں یہی کہے گا یا زبان سے بھی کہہ دے گا کہ معاف تو کر دیا لیکن ہمارے سامنے متانا اور تمہیں دیکھ کے ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے تم نے تم سے ہمیں تکلیف پہنچی لیکن اللہ تعالیٰ کیسی کیسے کریم ہے اور پسرا بھی دوسرے کے اندر حضرت کیا بلاغت استعمال کی ہے محبوب ہیں بارگاہِ گاہر سمجھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے بےنیاد ہے کیا بار بار اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے گناہ گاروں کی آہوں کو پیار کرتے ہیں پیار گناہ گار کی آہوں کو پیار کرتے ہیں یہ میرے بندے آ جا میرے پاس گناہ کر کے مجھ سے دور ہو گیا تھا کوئی بات نہیں وہ معافی مانگ رہا ہے آجا میرے پاس پھر میری آب و شیر احمد تجھے لینے کے لیے بےتاب ہے بےتاب تو آ تو صحیح کیا بننا ہے محبوب نے بارگاہ سمجھ میں ہمارے گناہوں سے ہم کو نقصان پہنچتا ہے اللہ کو بڑی نقصان پہنچتا ہے اس لیے بننا ہے کہ بارگاہ سمجھ میں اللہ بے نیاز ہے ہمارے گناہوں سے ہمارے گناہوں سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا یہی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت معاف کرنے کو تیار ہے کہ ہمارا کیا بگاڑا تم نے بھائی تم نے اپنا ہی بگاڑا تھا نا اپنے ہی پیر پہ گلاڑی ماری تو چلو آ جاؤ تمہارے پاس ہم تمہارے زخموں پہ مرم رکھنے کو تیار ہے بس تم دونوں شکل بنا لو دل میں ندامت اختیار کر لو اللہ ہم سے غربی ہو گئی نازائزی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے بس آ جاؤ فوراً پیار ملے گا نہیں <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> فرما ہیں روح المانی کا حوالہ روح المانی میں من المصفین کے کہ گاروں کا رونا اللہ تعالی کو ان کی آنیں اور سسکیاں جو ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ محبوب ہے دیکھیے اللہ کے ہاں کوئی تعریف کی کمی ہے کتنے فرشتے خراب ہے خرب ہا فرشتے معلوم نہیں جی، کتنے اللہ تعالیٰ کی مملوق ہے ساری کی ساری تو اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے کوئی پاکی بیان کر رہی ہے کوئی رکوم ہے کوئی قیام ہے کوئی سجدے کے اندر ہے اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت تھوڑی بھائی اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے ہماری عبادات سے بھی بے نیاز ہے گناہوں سے بھی بے نیاز ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا بات ہے سبحان اللہ اسماعیل کے اللہ کے یہاں گنہ کے آنسو آنسو اور ان کی آہیں جو سسکیاں ہوتی ہیں انیم کہتے ہیں سسکی کو رونے کے اندر غم کے اندر دل سے نکلتی ہے ایک آگ سے نکلتی ہے سسکی اس کو کہتے ہیں انیم اللہ تعالیٰ کو یہ انیم جو ہے گناہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ ٹھنڈ ہوئی شیتانے تم تو روز گناہ کرتے ہو تم کو کیا اللہ نے بخشے گی کہ اس منہ سے تم اللہ کے پاس اللہ کے دربار میں جاؤ گے تھوڑا تم تو بہت گناہ ہو تم کیا توبہ کرو گے تمہاری کیا توبہ بہت ہو تو اس کو کہہ دو کہ تائے و ہبھی اللہ اللہ اللہ حضودب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ محبوب ہو جاتا ہے بھائی اس کو کیا ہے اور ستر بار بھی اگر حرم شریف میں تو زنا ہو جائے کسی سے ستر بار بھی ایک دن میں زنا ہو جائے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بھی معاف کر دوں گا اور شیتانیہ آ جاتا ہے کہ تم کیا کیا توبہ کرو گے چھوڑو تم سے تو روز گناہ ہو جاتا ہے اس سے کہہ دو حضرت نے بھرنا ہے اسے کہہ دو کہ میں گنا کرتے کرتے تھک سکتا ہوں لیکن میرا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں کرتا میرا اللہ معاف کرنے بے شمار کتنے بھی گناہ ہو جائیں زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر جائے اور روزانہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے لیکن ایک بار یہ آہ سے اپنے دل سے آہ کر لے اور ندامت اختیار کر لے گا اللہ سے گناہ ہو گیا آئندہ نہیں کروں گا اگر یہ پھر آئندہ اس سے توپڑ ٹوٹ جاتی ہے تو اس سے کوئی اس بار اس بار جو اس نے توبہ کر لی اور دل میں پکا آزم کر لے کہ میں آئندہ جان دے دوں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا اللہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا بس اس کی توبہ قبول ہے اب اس کو خوف ہوتا ہے کہ کل کو پھر میری توبہ ٹوٹ جائے گی میں تو روز گناہ کرتا ہوں تو پھر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گی سو بار توبہ کرے گا سو بار معاف کر دے گا اس لیے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے شیطان مایوس کرتا ہے تم روزانہ گناہ کرتے ہوئے کہہ دو کہ جو غالب نے کہا تھا شاید نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مدد نہیں آتی اس کو حضرت مولانا شاہ محمد منصب رحمۃ اللہ اللہ والدو کیسے ہوتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہر وقت امید دلاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی رمت لامحدود ہے تو فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اس شیر کو کیسا تبدیل کیا میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو ہاتھ میں دلاؤں گا شرم کیسی گنا کرتے تو شرم آئی نہیں توبہ کرتے شرما رہے ہیں یہ تو الٹی بات ہوگئی شرمانا چاہیے تھا گنا کے وقت کہ ہم گنا کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم ہمیں ان کے دیکھنے کے باوجود ہم ان کو ناراض کر رہے ہیں گندے کام کر رہے ہیں شرط تو اس وقت آنی چاہیے تھی تو اگر چلو تمہیں اس وقت شرم نہیں آئی تم بھول گئے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اب توبہ تو کر لو توبہ کرتے شرط ان کو رو رو کہ میں مناؤں گا اپنی بگری بناؤں گا شیطان جو ہے سر پر خاک ڈال کے پاکتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ چونکہ وہ جانتا ہے شریعتوں کا خوب جانتا ہے وہ وہ چاہتا ہے کہ جہاں بندہ توبہ کرے گا وہی اللہ کا محبوب بن جائے گا پہلے سے زیادہ ان کو ترقی مل جائے گی اور یہ شیطان نہیں چاہتا جب شیتان جب بندہ توبہ کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ ایسا علم ہوتا حضرت نے بننا کہ اس کے پھوپڑی پر ڈی ڈی ٹی کا کام کرتا ہے ایسا بال بلادا ہوا بھاگتا با ہے تو اس کو پتا ہے کہ وہ چاہتا ہے بندہ گناہ کرتا رہے توحفہ نہ کرے بس توحفہ سے مایوس کرتا ہے اور اسے پتا ہے کہ توحبہ کرتے ہی بندہ کیا ہوگا زمین سے لے کر آسمان پہ پہنچ جائے گا توحبہ کرے گا محبوب ہو جائے گا اللہ ہمارے نا کہ ہمارا محبوب ہو جاتا ہے وہ جو ہم سے معافی مانگتا ہے بس وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اور یہ شیطان کو پسند نہیں ایک بزرگ کون تھے جو تو وہ اتنا روئے اتنا روئے کہ وہ اللہ سے خوب توبہ کی اور اگلے دن جو ہے رات کو تحج کے بعد ایک شخص آیا اس نے ان کا پیر دبا کے ان کو اٹھا دیا اور کہا جی تعجب پڑھ لی اس نے کہا ہے آپ کون اس نے کہا بس میں آپ کو اٹھا رہا ہوں آپ تحجب پڑ لی اس نے کہا نہیں بتا پہلے کہ کون جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میں شیطان نے کہا ہے شیتان اور تحج کی لیے اس نے کہا کل آپ کی تحجد نکل گئی تھی تو آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ کیا آپ کے درجاد بلند ہو گئے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو اس لیے میں آپ کو تحریک دکھا رہا ہوں تاکہ اسے مل کر ہی یہ ساتھ پڑھتے جائے ایسا چکروار ہے اس لیے کتنے بھی گناہ ہو جائیں مایوس نہ ہو اگر دل،, دل نہ بھی چاہے تو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لو تو لو رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لوں بس پھر بھی کام بن جائے گا <تصفح> معصیت کی تو رکھ دے کر سمن کارو ندی سمن ننی کام کا ننی کام کا حسینوں سے گندرے بچا کر بچا کر یہ مر شیر مت کی بات ہے بچا کر یہ مر شیر مت کی بات ہے یہ شیشو کو کے والے رحمت اللہ اتنا پسند درجنوں بار ایک ایک منی اس نے حد نہیں پڑ پڑھوایا یہ شیشو ادب نی تمنا کاؤ کرنا ادب نی تمنا کاؤ کرنا حسینوں سے نظریں بچا کر حسینوں سے نظر بچا کرانا یہ ہے شیر پر کی ہمت کی بات ایسا تو کس لگن میں ہوتا ہے شولا بارے پیر آگ لگتی ہے جو کھوپڑی تک پہنچتی ہے اس کا مطلب شولا پپا پیروں میں آگ لگ گئی اور کھوپڑی میں پہنچتی ہے تو یہ تصب سے پر اللہ کے راستے سے شولا پپا کیوں تم بہت ناراض ہوتے ہو کیوں غصہ کرتے ہو کیوں بدقوانی کرتے ہو اس راستے سے جبکہ یہ یہ راستہ جو ہے یہ آگے فرمان ہے کہ یہ تو شریعت ہی تو ہے ہی بعض بعض علما کسی اعتراض کرتے ہیں کہ کیا بیٹھے خانقاہ میں بیٹھے اللہ اللہ کی جا رہے ہیں تین کا کام نہیں کرتے یا یہ علم علم تین کا کام نہیں کرتے تو یہ یہ بھی ایک کام ہے وہ بھی ایک کام ہے تبلیحت بھی ایک کام ہے اور شب... خانقاہ بھی ایک کام ہے تب یہ نفس کا اور آئے گا مدر مدرسہ سب یہ کام ہے ان میں دین حاصل کرنے کا یہ سب دین کے مختلف شعبے ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ اہم ہیں قرآن پاک کی تعلیم بھی اپنی جگہ اہم ہے تو اس, سب اس کو کیوں سمجھتے رہو کہ یہ یہ جو آج کل جو جعلی لوگوں نے جعلی میں تو جعلی پیر بھی نہیں کہتا ہوں. پیر کہلانے کے لائق آز بھی فرماتے تھے کہ پیر نہیں ہے تو پیر بھی نہیں تو یہ پیر کہا ہے جو جعلی لوگ ہیں چوروں نے ڈاڑیاں رکھ لی چوروں نے ڈاڑیاں رکھ پیسہ اینٹنے کے لیے اگر مال مال وہ نظر نظریں مانتے ہیں کہ کیا کیا کرتے ہیں اور پیسہ کھچیٹتے ہیں تو یہ وہ ہو ہے راستہ یہ تو سچا راستہ ہے اللہ کا اور شریعت کے دائرے سے باہر نکلے تو وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکلے تو پھر تصبوق کہاں رہا تو تصویر ہے ہی میں ہوتا ہے یہ نام کوئی الگ راستہ ہے یہ تو بھائی اللہ ہی کا جو راستہ ہے شریعت پہ چلنے کا راستہ ہے دیکھ لو جو سچے اللہ والے ہیں ان سے جڑنے والوں کا حال دیکھ لو نماز کی کیسے پابند نگاہوں کی کیسی عبادت شریعت کردہ کیسا یہ شریعت نہیں ہے تو کیا ہے دیکھ لو کا جو جڑتے ہیں ان کی طرح زندگی بدل جاتی ہے میں شری فت سے چھولا شری عی بائے محافت سے چلنا شری عی بائے سے چلنا یہی سو سکت ہے سری فت کی باتیں, محبت سے کرنا کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہے سری پت کی باتیں میںریفت سے شولا پا ہے شری میری تو بے پت کی باتیں کہاں کا گن آرو یہ مشاغل والا رحمت العالے کی مدد میں حضرت بیس سال رحمت اللہ نے سنائی کا سنم ماسیت کہہ رہی آؤ تم کیا اس منت کو جان ہو کہاں کا سونم ماسیت کہہ آؤ مصر مصر شاہ اب تو حضرت والا کی ردی ہو گئی رحمت اللہ ہو گئے حضرت صاحب کے رحمت اللہ ہو گئے مگر جس نے بھی دیکھا وہ, وہ اس کی گواہی دے گا حضرت والا رحمت اللہ تو کبھی نفرت کی بات بھی نہیں سنی ہر وقت اللہ کی محبت کا بیان لیکن ایسا بیان کہ ایسی چاشنی کہ کوئی آدمی کی اگتا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جو بھی شخص حضرت والا رحمت اللہ کے پاس سے جاتا تھا وہ ایسا ایسے جاتا تھا جیسے چینگم کو کھینچو نا کرتے ہیں ایک طرف چپ چیز ہو چینگم بڑی مشکل سے کھینچو تو بڑی مشکل سے کھینچتی رہتی پھر ٹوٹتی گئی ہے ایسی طرح سے بمشکل بحثرت جاتا تھا کرا سیت کے سیارو تم من سے ہو پیار ہو جا رہو میں ایک لمن میں شوبی بیس برسوں میں ایک لمبی سنی لخلت کی بات سنی لخلت کی بات نہیں برسوں میں ایک لب میں جو کی بات <محبت> میرے کے تو دیکھو <محبت> میرے پاس <محبتوب> محبت کے محبت ہے کبھی اب تو رہی نہیں اور نہ والا رہی نہ ہمارے صاحب ہے اللہ تعالیٰ مالک مشریم کی قبول مبارک قبول صدر کرتا اللہ تعالیٰ قیامت تک سہار کر متصاعد متبارہ کرا جاتی قربت عطال پر مانتے رہے ہیں جزائر جدید اپنے شان کرم کے مطابق اطاف کرتے میرے دو محبت کے دن محبت کی بھائی ارے او تو خود نے سر محبت ارے وہ تو خود نے سرو محبت سنو گے سن سے محبت کی باتیں ارے وہ بد نے سرا محبت سنو گے بسن سے محبت کو کوئی اگر جسم ملتا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا ہوتا سر پام سارا کے کی ایسی محبت, کے کی ایسی محبت, ایسی محبت کی بات <سؤال> <سؤال> حضرت کی محبت میں اپنے ملنے والوں سے نہیں تھی بلکہ اپنے ملنے والوں کے گھر والوں اور خاندان تک سے رکھی تھی اور ایک ایک کا خیال حضرت ایسا رکھتے تھے ہم تو بھول جاتے تھے لیکن حضرت والا بھولتے نہیں تھے نہ کسی ملنے والے کو بھولتے تھے نہ اس کے حالات بھولتے تھے اور نہ ہی اس کے حالات کبھی کسی کو خبر ہونے تھے حضرت والا کے سینا جو ہے سینا مبارک وہ کتنے کروڑوں کروڑوں رازوں کا متنگ تھا لیکن مجال ہے جو کسی کے کسی کا گناہ کسی پہ کھل جائے کسی کی حالت کسی پہ کھل جائے کبھی بھی حضرت سے اید کسی کے متعلق کبھی بھی ایسی بات نہیں سنی ہمیشہ حضرت نے راز کو راز رکھا اور ایسی محبت حضرت فرماتے تھے میں پہلے بھی یہ مثال عرض کر چکا ہوں کہ میرے رشتے دار ہیں خریدی وہ ان کا تعلق کسی ایسی جماعت سے ہے جو صحیح القیدت نہیں ہے اور بےدبی کرتے ہیں صاحبہ شام نے گستاخی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان نے بھی اگرچہ نئے ایمان ہیں لیکن گستاخی کرتے ہیں بہت بےدبی کرتے ہیں تو میرے اور بھی بھائی ہیں چار بھائی اور ہیں تو میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ دفعہ عرض کیا ہے حضرت میں سے پوچھا کہ تیرے کتنے بھائی ہیں میں نے اسے بتایا کہ ایک بڑے بھائی ہیں ایک سے چھوٹے ایک چھوٹے سب کی تفصیل پوچھیں کہ کون کیا کہا ہے کیا کرتا ہے تو ان سے متعلق وہ جو رشتہ دار تھے ان سے متعلق میں نے بتایا کہ وہ چار جماعت میں بسے ہوئے ہیں آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھتے تھے ہدایت دیتے حضرت نے دعا فرمائی بنائی پھر کچھ چار پانچ سال کے بعد انکلا مبارک کم از کم چلو پانچ نہیں تو چار یا نہیں چلو تین سال تین سال بعد حضرت نے مجھ سے دوبارہ تو یہی نکلا کسی موقع پہ تو عرت نے بھی یہی بات دہرائی کہ میں نے پھر کیا مگر اس شدار کا ذکر نہیں کیا بھائیوں کا ذکر کیا شدار کا ذکر نہیں کیا والا رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب بھائیوں کو حال سنا پھر فرمایا وہ جو تیرا رشتے دار وہ تھا اس کا کیا ہوا بتائیے یہ کیا کیسا ہم کم پالتے ہیں اللہ والے کہ کوئی ہدایت پہ نہیں ہے اس کے اس کا دل اس کا کاٹا چپ گیا دن میں ہمیں تو یاد بھی نہیں تھا حضرت نے وہی پوچھا کہ وہ جو تیرا مفلا رشتے دار تھا اس کا کیا ہوا وہ ہدایت اس کو ہدایت پہ لیجیے نکل جماعت سے ہی نہیں اور میں حیران رہ گیا جن کی حضرت سے کبھی تذکرہ نہیں ہوا درمیان نے اس کے بعد ایک ہی دفعہ حضرت نے پوچھا اس کے بعد تین چار سال کچھ خبر نہیں کوئی ذکر نہیں آیا یہ کی یادداشت بھی خوب تھی اور تب کیا تھا کہ کوئی کانٹا چکے اور ٹوٹ جائے اسی کا دا نام ہے دیں آپ گھر والوں تک کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ کیسی کیسی محبت حضرت فرماتے ہیں ایک صاحب آئے تھے حضرت کے پاس انہوں نے عزرت سے عرض کیا کہ حضرت میری بیٹی کو جو ہے بہت وہ امدامات میرا بہت ستاتا ہے مارتا پیٹتا بہت ہے اور بہت ہی زیادہ اتنا مارتا ہے حضرت نے خود سنا جائے صحیح بات سے اتنا مارتا ہے کہ وہ غریب پٹتی رہتی ہے پٹتی رہتی ہے اور جب وہ ایک حصہ مار سے وہ پرکاش سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ اب یہاں نہ مارو ادھر مارو اتنا مارتا ہے اور بہت ضرور کرتا ہے اور میں جو ہے اب اس سے علحدگی کا حکم کرنے والا ہوں بلا والا ہوں واپس بلانے والا ہوں اسے برداشت تو حضرت والا نے روتے ہوئے سارا یہ واقعہ سنایا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی کم چالیس دن اور ٹھہر جاؤ کوئی کسی کا بھر, بھر لائے, یہ بھی کوئی معمولی بات ہو رہی ہوتی ہے تو حضرت نے کہا چالیس دن ٹھہر جاؤ ذرا میں اپنے اللہ سے بولوں یہ حضرت کے الفاظ بیان میں لکھے ذرا میں اپنے اللہ سے بولوں اور پھر وہ حضرت نے خود سنایا کہ پھر میں تھوڑے دن کے بعد ہی دس گیارہ دن ابھی چالیس دن بھی نہیں گزرے تھے دس گیارہ دن کے بعد وہ ہنستے ہوئے ہے انہوں نے کہا کہ سب اس کی حالت ہی بدل گئی دل بدل گیا اس کا <Total1> اب <تارغن> وہ ایسی محبت سے رکھتا ہے اپنی بیوی کو یہ وہ حیران ہوں وہ سب آپ کی تو ہے اب دیکھو کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ایسا نہیں رو سکتے جتنا ہمارے حضرت ہمارے لیے تصور ضرور ذرا جو آدمی کسی کی مار کرتا ہو اور وہ اچانک سے برت جائے کیا بات ہے کیا سب تھا وہ محبت ہی محبت ہے محبت کو کوئی اگر جس ملتا محبت کو کوئی اگر جس ملتا وہ ہوتا سارا پانی ہے نئی دیکھی ہے محبت کی تمن سیری وہ نام پلری سے ہر کتاب نا اوا جن تمن ناؤ نام ڈیری سے ہر ایک بابا حسرت کی باتیں باہر تو حسرت کی باتیں مگر ہے باتیں مگر حضرت حضرت کیا برابت استعمال کی حضرت حضرت کا نام بھی عشرت تھا اور حضرت نے عشرت کے معنی خوشی مظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم گنا چھوڑ دیں گے تو ہمیں حسرت ہوگی یہ غم ہوگا اور نہ آئے گی بیداری ہوگی اکتاہٹ ہوگی کہ بھائی اگر یہ کام نہ کریں تو فلمیں نہ دیکھیں تو کہاں جائیں تو بنا گانے نہ سنیں تو کیا کریں پھر ہماری زندگی سے مزہ نکل جائے گا لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے حقیقت میں ان چیزوں سے مزہ بہت عارضی اور مجرمانہ ہوتا ہے رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ربش یہ معنی معاذیت میں مجرمانہ تھوڑی لذت ہے یہ مانا معاشیت میں گناہ میں تھوڑی سی لذت ہے لیکن مجرمانہ تھوڑی دیر کی لذت ہوگی اس کے بعد جب گانا سننا بند کر دے گا دل میں ایک آگ سی لگی ہوگی بے چینی عذاب کی عذاب جو لگا ہوا ہوگا اور کوئی بھی گناہ کرے گا گناہ میں اس کو چین نہیں آئے گا اور شدت سے اس کا اس طرح بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا پریشانی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اور اگر اسی کو دہلی کے ساتھ ہمت کر کے اس تمنا کا خون کر دیں یعنی گناہ کے تقاضے پر عمل نہ کرے تو تھوڑی سی مشقت ہوگی چند دن اس کے بعد پھر اس کو دل کے اندر ایسی لذت اور ایسا سکون اور ایسی خوشی محسوس ہوگی کہ پھر یہ افسوس کرے گا کہ میں کسی زندگی کہاں سے تمنا تیریو نام دل ہرنا کر کے بظاہر تو حسرت کی بات ہے کہ حسرت کی بات ہے مگر در پتن ہے شرت کی بات ہے مگر ہے کی بات ہے خدا جن تیری اور یہ حاصل منزل ہے جس نے اپنی تازہ تمناؤں کا خون کر لیا اس نے اللہ کو پا لیا بسا چن تمنا حرا پر تو حسرت کی باتیں کی تو حسرت کی باتیں مگر عشرت کی باتیں بہت زیادہ بدلتے دو منٹ میں پڑھ ری پر سنا رہا ہوں جہاں کے ملفوظات پر مشتمل ہے سفر نامہ یونین ہے فرانس ہے یونین کا ایک جزیرہ ہے یونین وہاں پر سفر ہوا تھا وہاں کے ملکوزات رزق کے ذرات کا اکرام ایک بڑے عالم کی بات یاد آ گئی ازب مولانا شاہ راول صاحب نے فرمایا کہ دستر پان پر رزق کے جو ذرات ہیں ان کو ایسی جگہ مت دیکھو جہاں پیر پڑے یہ پیاری چیز ہے اس کو پیاری, میں پیاری چیز کو کیاری میں ڈالو دوں کے زمانے میں جب اللہ کے رزق کا ذرہ بھی کھانے کو نہیں ملا تو لوگ ہوٹلوں کے سامنے کھانے کی خوشبو کو سونگتے پھرتے تھے جان بچانے کے لیے سوکھنے سے بھی طاقت محسوس کرتے تھے ایک کاروائی نے صحابی سے پوچھا کہ جب چوہارے ختم ہو گئے تو سنا ہے کہ آپ لوگ گٹلی چوز کر کرتے تھے تو گٹھلی پھینچنے سے کیا تھا پتہ نہیں تھی صاحبی نے جواب دیا کہ جب گٹھلی بھی ختم ہو گئی تب پتا چلا کہ اس سے کیا تا پسند تو میرے شہر نے فرمایا کہ دسترخوان کے درات موتی اور جواہرات سے کم نہیں ہیں کھانا جب نہ ملے تب پتا چلتا ہے کہ یہ سب جواہرات ہیں ان کو غلط جگہ مت پھینکو جس سے بے ادبی ہوتی ہے بمبئی کے ایک سیٹ اپنے بچے ہوئے کھانے کو گٹر لائن میں پھینکوا دیتا تھا لوگوں نے بتایا کہ رزق کے ساتھ بے اکرامی کی وجہ سے وہ اب خط پات پر بنیاد بیچ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد کروایا اکریب الخبز روٹی کا اکرام کرو ورنہ برکت چلے جانے کے بعد کئی گشتوں تک واپس نہیں آتی جس کا دل چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اسے چاہیے کہ رزق کا اکرام کرے دسترفان اسی لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی ذرات جائے اللہ تعالیٰ قبول بولے امن کی تو پھر امنا کا قبل کم کر سمی وی نا کم کر تو صلی اللہ کامین کر پورے جسم پہ پٹیاں لگی ہوئی انتہائی نگہداج کے وارڈ سے ایک شوہر نے تمام شوہروں کے نام آخری پیغام بھجوایا کہ اگر آپ کی بیگم ڈبل سیم والا موبائل استعمال کرتی ہے تو دونوں نمبر بیگم کے نام سے ہی محفوظ کریں کبھی بھی بیگم نمبر ون اور بیگم نمبر ٹو کے نام سے محفوظ نہ کریں ایک پروفیسر شادی پہ تقریر کر رہا تھا اس نے سب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی چالاک ہو جائے کوئی نہ اٹھا سوائے ایک شخص کے پروفیسر تو تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی چالاک ہو جائے شوہر مایوسی سے دوبارہ بیٹھتے ہوئے نہیں میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں لاک ہو جائے بیوی آپ میری کتنی عزت کرتے ہیں شوہر میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں بیوی بی, اگر میں پلنگ پہ بیٹھوں تو, آ, تو آپ کہاں بیٹھیں گے شوہر میں فرش پہ بیٹھوں گا اور اگر میں فرش پہ بیٹھوں تو شوہر میں پھر میں پھر فرش کھود کر में میں بیٹھوں گا اور اگر میں اس کھڈے میں بیٹھوں پھر پھر میں اس کھڈے کے اوپر فوراً مڈی ڈال دوں گا ایک شوہر نے پولیس کمانڈر کے لیے اپلائی کیا آفیسر ہم کو ایسی شخصیت چاہیے جو ہر وقت alert ہو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 بچہ دادی جان کیا آپ ایکٹریس ہیں دادی نہیں کیوں پوچھ رہے ہو بچہ امی کہہ رہی تھی کہ اب کڑیاں آ گئی ہے اب یہاں روز نیا ڈرامہ ہوگا چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ